اب آ بات کہ احرام کی حالت میں کیا چیزیں منع ہیں تو جن چیزوں کو شریعت بالکل منع کرتی ہے احرام باندھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی بھی ایسی بات کرنا عملی طور پر یا اپنی زبان سے جس کا تعلق بھی خواتین کا مردوں سے یا مردوں کا خواتین سے ثابت ہوتا ہو منع ہے شوہر بیوی بی کے لیے اور بیوی بی شوہر کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرے گی نصبان سے اور نہ ہی عمل جس میں کسی قسم کا ایسا تعلق پایا جاتا ہو گناہ کے جتنے کام ہیں یہ دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ گناہ کے جتنے کام ہیں وہ ویسے بھی منع ہیں لیکن احرام کی حالت میں تو خاص طور سے شریعت نے منع کرا دیا اس لیے حالت احرام میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے احرام کی حالت میں لڑنا زگڑنا بھی منع اپنے دوستوں کے ساتھ کاؤنٹر میں لوگ ہوتے ہیں عملہ ہوتا ہے وہ آپی کی خدمت کے لیے ہے لیکن رش ہوتی ہے بھیڑ ہوتی ہے نظم و سبق نہیں ہوتا ڈسپلن کوم تھوڑا ہی ہے ڈسپلن نہیں ہے لائن نہیں لگانی اور جو کوئی پہلے آیا ہے یہ ماننا ہی نہیں ہے کہ اس کا حق زیادہ بنتا ہے بس ہر آدمی کو ایسی جلدی پڑی ہوئی ہوتی ہے جیسے اس میں فلائٹ چلانی ہے اور پائلٹ ہے اور اگر یہ رہ گیا تو جہاز جیسے ہو جائے گا بیڑا ورک ہو جائے گا ایسے کام نہیں کرنے چاہیے بھائی نہیں لڑنا چاہیے نہیں جھگڑا کرنا چاہیے لوگوں کا حق ماننا چاہیے جو پہلے آیا ہے اس کی پہلے باری ہے اور جو کاؤنٹر پہ سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں انہیں بھی کبھی غصہ آ جاتا ہے تو در گزر کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ حالت اب اس نے ایسی کر لیا ہے رام باندھ کے تو نظر اس پہ رکھے کہ کس کے گھر جا رہا ہوں اور اس نے کرم سکھایا ہے اس نے مہربانی اور محبتوں کا سبق دیا ہے نفرتوں کا نہیں اس نے کسی سے نفرت نہیں سکھائی نفرت کفر سے سکھائی ہے شرک سے سکھائی ہے جو عقیدے کی نفرت ہے وہ بھی انسانوں سے نفرت نہیں کفر اور شرک سے ہے تو حالت احرام میں لڑنا منع ہے خوشبو لگانی ناخن کاٹنے بال کاٹنے بالوں کا کٹوانا ناخن کا کسی اور سے کہنا کہ یہ کاٹ دو چہرے کو سر کو مردوں کے لیے سر کو ڈھانپنا تھوڑا یا زیادہ یہ سب بنا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ناخن اپنی انگلیوں سے کاٹتے ہیں ناخون اپنے اپنے دانتوں سے کاٹتے ہیں یہ بھی منا یہ ویسے بھی منع ہے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹنا یہ شریعت نے ویسے بھی منع کراتی ہے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن حالت احرام میں تو اور بھی منع ہے کیونکہ وہاں تو اصل میں بال اور ناخن کاٹنے کی اجازت ہی نہیں اور سلے ہوئے کپڑے پہننا کرتا پاجامہ اسی طرح ٹوپی دستانے موزے یہ منع مردوں کے لیے عورتیں دستانے بھی پہن سکتی ہیں موزے بھی پہن سکتی ہیں اور ایسا جوتا پہننا کہ پاؤں میں جو ہڈی ابھری بھی ہے یہ چھپ جائے یہ بھی منع پاؤں میں انگوٹھے میں اوپر کی طرف سے جو ہڈی شروع ہوتی ہے اور انگوٹھے سے شروع کریں پاؤں کو زمین پہ رکھیے اور پاؤں کا یہ حصہ جو تلوا ہے وہ تو زمین سے چپک گیا اور جو اس کے برعکس اوپر والا حصہ ہے وہ آسمان کی طرف ہے چھت کی طرف ہے تو جو اوپر والے حصے میں ایک ابری ہوئی ہڈی ہے انگلیوں اور انگوٹھے کے بعد اب اپنے ہاتھ سے اگر چلیں ہاتھ لگائیں سلا پہ انگلیوں پہ اور پاؤں کے پنکھے پہ تو آپ ہاتھ کو پنگلی کی جانب لے کے جائیے اوپر کی طرف رکھنے کی طرف تو یہ جو ہڈی ابری ہوئی ایک محسوس ہوتی ہے یہ جو ہڈی ہے اس کو چھپانا منع اور سر اور چہرے پر پٹی کا باندھنا یہ بھی منع ہے سر پہ پٹی نہ باندھی جائے چہرے پہ پٹی نہ باندھی جائے اور اگر زیادہ دیر تک باندھ دی تو پھر اس کا صدقہ بھی آئے گا اور اس پر پھر کفارہ بھی دینا پڑے گا وہ مسائل الگ ہیں اور اگر کوئی شخص ایسا خوش نصیب ہو کہ احرام میں مر جائے کی تقسیم اس کا کفن اور اس کے لیے سارے احکامات پھر ایسے ہی ہو جائیں گے جسے عام آدمی سر اس کا ڈھانپا جائے گا خوشبو لگائی جائے گی بس وہ جیسے عام میت ہے ہاں اس کی فضیلت حدیث میں بڑھ ہے ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حالت احرام میں مر جائے قیامت میں بھی وہ احرام کی حالت میں اٹھایا جائے گا اور وہ اسی طرح تلبیہ پڑ رہا ہوگا جس طرح وہ اور یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی طرف سے پھر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جس کی طرف سے حج کرتا ہے لیکن یہ سارے احکامات اس کی فضیلت کے آخرت کے ساتھ ہیں دنیا میں اس کو وسیل بھی دیا جائے گا خوشبو بھی لگائی جائے گی چہرہ سر وغیرہ ڈھانپا جائے گا جس طرح عام آدمیوں کو کفن پہناتے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا اگر عورت ہے تو پھر بھی وہی یہ تو چیزیں منع تھیں بالکل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حالت احرام میں مقرو ہیں اور مقروع چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ سے میل کچیل کو, کو دور کیا جائے اب اللہ کو یہی پسند ہے کہ اس کا جسم میدا ہو جائے اللہ کی خاطر اس کے جسم پہ دھول اور مٹی پڑ جائے اللہ کی خاطر یہ تھوڑا ہی ہے کہ مٹی اور ریت کو خود اٹھا کے اپنے جسم پہ ڈالنے لگیں مگر جتنا بھی اب میلہ ہو جائے سر کو داڑھی کو چہرے کو جسم کو صابن سے دھونا منع ہے ہتھی کہ مقروح ہے یعنی نہ کرے ایسے کراہت ہے سر اور داڑھی میں کنگھی کرنا یا اس طرح کچلانا کہ بال گر جائیں جوئیں اگر پڑ گئی ہیں تو وہ گر جائیں اس کا خوف ہو ان چیزوں کے گرنے کا تو مکرو ہے بعض لوگوں کو جوئیں پڑ جاتی ہیں خود بیماری کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ گندہ رہنے کی وجہ سے اس لیے نیر کچل کا دور کرنا یہ مکرو ہے اور داڑی میں فی الحال بھی مکرو ہے نہ کرے اور اسی طرح جو سے چادر باندھتے ہیں مرد اگر دونوں پلوں کو سی لیا ہے اپنی حفاظت کی وجہ سے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے بعض حضرات نے اسے مکرو لکھا ہے لیکن مکرو ہونے کا بھی اگر فرض کرنے کوئی فتو دے دے گا تو دم واجب نہیں ہے اس کے ذمے کوئی قربانی واجب نہیں ہے بعض اوقات آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو کہ والی چادر اچھی طرح باندھی اور اوپر والی چادر جو ہے اسے گردن میں ڈال کر اس کے دونوں سروں کو گراہ دے دینا جس سے بے فکری ہوتی ہے تو یہ مکرو ہے کیوں نہیں کرنا چاہیے ایسے ہی تکیے پر اس طرح لیٹنا کہ الٹا لیٹ جائے اور سارا چہرہ تک میں چھپا دے یہ بھی مکروہ ہے بچے کبھی ایسے کرتے ہیں ہمیں منع کرنا چاہیے اور حالت احرام مکروہ اس وجہ سے بھی ہے کہ سارے چہرے کو چھپا لیا اور احرام کے علاوہ بھی عام زندگی میں بھی اس طرح سونا کہ پیٹ اور سینہ زمین کے ساتھ لگ جائیں جیسے بچے کبھی الٹا سو جاتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایسے سوتے دیکھا تھا تو منع فرمایا اور فرمایا کروٹ کے سو جاؤ اور میں نے جہنم میں لوگوں کو ایسے دیکھا لیتے ہوئے تو ایسے دیکھنا کہ پیٹ اور چہرہ زمین کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں اور کمر اور پیٹ اور یہ سب چیزیں آسمان کی طرف ہوں یہ مکرو ہے ویسے بھی سوانی چاہیے اور بچوں کو بچپن سے ہی منع کرنا چاہیے ورنہ عادت پڑ جاتی ہے حتیٰ کہ بیچارے جب بڑے ہو کے یہ مسئلہ سنتے ہیں تو پھر نیند ان کی ڈسٹرب ہوتی ہے سونی باتیں اس صورت میں اس صورت کے علاوہ نیند نہیں آتی اور پھر ذہن پہ یہ بھی بوجھ جاتا ہے کہ گناہ کر رہا ہوں تو جب مسئلہ ماں باپ کو معلوم ہوگا تو پھر ہی بیان کریں گے نا پھر ہی سکھائیں گے اور ماں باپ کی تربیت نہ ہوئی بھی ہو تو وہ اولاد کو کیا دیں گے اور پھر ماں اس کو تو تعلیم دلوانی نہیں شریعت کے مسائل بھی نہیں سکھانے کہیں گے جا کے اور خود بھی نہیں سیکھنے عورت تو پھر چلیے اس کے پاس اسباب وسائل ذرائع نہیں تھے یہ مرد کس خوشی میں یہ کس کھاتے میں مسائل نہیں سیکھتے تھے اس لیے اللہ کی زیادہ ناراضگی انہیں ملے کی وہ مسائل جو بیوی نہیں سیکھ سکتی تھی کہیں جا کے شوہر کو چاہیے تھا کہ اسے سکھاتا پر وہ مسائل جو بیٹیاں نہیں کہیں جا کر سیکھ سکتی تھیں باپ کو چاہیے تھا کہ کسی طرح بندوبست کرتا ان کی تعلیم کا تو پکڑے یہ بھی جائیں گے اس لیے ایسے لیٹنا کہ سینہ اور پیٹ یہ سارا زمین کی طرف اور کمر اور شانی یہ سارے آسمان کی طرف ہوں ایسے بھی منائیں اور حالت احرام میں تو اس کی بھی منع کہ اگر سارے چہرے کو تکیہ میں چھپا لے گا تو یہ مکرو ہے اور سر اور ایک سائڈ ایک سائز میں رخسار ایک کان اس طرح کروٹ پہ جسے لیٹنا کہتے ہیں کہ چائے سے اس میں کوئی عرض نہیں کیونکہ اس کے علاوہ آدمی سو بھی نہیں سکتا سب لوگ اس کے عادی نہیں ہوتے کہ بالکل سیدھے لیٹ کے سو جائیں اس لیے وہ چیز چائے سے